أعوذ بالله من تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كُونَتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَن تُمْ تَنظُرُونَ تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے چنانچہ پس اب تم نے اسے اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئم مات او قتل انقلبتم علا اعقابکم ویسے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی بغیر قطار و شدائد کی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے نہیں بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ خوب ہلائے گئے مزید فرمایا الناس ان ان آمننا وهم لا يفتنون کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی پھر یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے یہاں موضوع کی مناسبت سے پھر بیان کیا جا رہا ہے جنتی جنتیوں ہی جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی اس کے لیے پہلے تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گا وہاں نرغ ادا میں گھر کر, گھر کر تم سرفروشی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں پھر یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے اور نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کار زار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں انہی صحابہ نے جنگ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی جس کی تفصیلی جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے بحوال فتح القدیر اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم دشمن سے مڈھ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو تاہم جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 2966 پھر رعی تمہ اور تمورون دونوں کے ایک ہی معنی یعنی دیکھنے کے ہیں تاکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں یعنی تلواروں کی چمک نیزوں کی تیزی تیروں کی الغار اور جان بازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کر لیا بہوال ابن کثیر و فتح القدیر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے یہ نہیں کہ وہ بشری خسائش سے بالاتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دوچار نہ ہونا پڑے پھر جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے مسلمانوں نے جب یہ مسلمانوں میں جو مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا اس پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے پچھلے انبیاء پچھلے انبیا بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اگر آپ بھی بالفرض اس سے دو چار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدت جذبات میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے ممبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں پھر یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نئته منها ومن يرد ثواب الاخره نئته منها سین ج اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسی دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اس سے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیتے ہیں اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ وہ کافروں سے دبے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُم إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا ثواب دیا اور اللہ نیکوں اور اللہ نیک کاروں کو پسند کرتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے پھر تم خسارہ پانے والے ہو گے بل اللہ مولاكم وهو بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا بہت بڑا بہت برا ٹھکانہ ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ کمزوری اور بزدلی دلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی پھر بھاگنے یا بز دلی دکھانے کا کیا فائدہ اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس کے برعکس آخرت کے طالبوں طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی دنیا بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں پھر یعنی ان کو جو جنگ کی شدتوں میں پست ہمت نہیں ہوتے اور زعف اور کمزوری نہیں دکھاتے پھر یہ مضمون پہلے پہلے بھی گزر چکا ہے یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ ایسے میں مسلمانوں کو کہا ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت و خسران کا باعث ہے کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکل خاتمے کے لیے بڑا اچھا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا بہوال فتح القدیر صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں ان میں ایک یہ ہے کہ نصرت طبی مصیر و دشمن کے دل میں ایک مہینے کی مسافت پر میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کا روب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا روب بھی مشرقوں پر ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے گویا شرک کرنے والوں کے دل دوسروں کی حیبت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہوئی ہے دشمن ان سے مروب ہونے کے بجائے وہ دشمنوں سے مروب ہیں ہدم اللہ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں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 من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين يكيناً ألاني تمسي أبنا وادا ساجكر ديكحية جب تم عہد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے اور بعد اس کے جب اللہ نے تمہیں وہ چیز مطلب معنی غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے ہو تو تم نے نافرمانی فرمانی کی تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے اذ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیئے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس وعدے سے بعض مفسرین نے تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ نظول صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے تو اس سے مراد فتح و نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف اور اس کے رسول کے طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا تھا حتیٰ کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں اور اس کے مطابق ابتدائی جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے جس کی طرف ارتحسن بن سے اشارہ کیا گیا ہے پھر اس تنازع اور اسیان سے مراد پچاس تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح و غلبہ دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا پھر اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی پھر یعنی مالی غنیمت جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی جگہ اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا پھر یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں آزمائے پھر اس میں صحابۂ کرام رضی العن کے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے کہ آئندہ اس کا یادہ نہ کریں اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان زبان تان دراز نہ کرے جب اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے افو عام کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے تان و تشنی کی گنجائش کہاں رہ گئی صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے رضی اللہ عنہوں پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بیعت الرضوان میں شریک نہیں ہوئے نیز یوم عہد میں فرار ہو گئے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ مطلب بنتے رسول بیمار تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی مدینہ میں رہے بیعت الرضوان کے موقع پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور یہ بیعت آپ کی وجہ سے لی گئی اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 3699 ملخصا پھر کفار کے یک بارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے تسعیدون اسعاد سے ہے جس کے معنی اپنی روح بھاگے جانے یا وادی کے طرف چڑھے جانے یا بھاگنے کے ہیں بحوال تفسیر و پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے الِ عبد اللہ علاِ عبد اللہ اللہ کے بندو میرے طرف لوٹ کر آؤ اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ لیکن سراسیمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا پھر فی تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تم پر غم پر غم دیا غمم من بمعنی غم بے غمن بیمینی غم غمن اعلیٰ غمن ابن جرین اور ابن کثیر کے اختیار کردہ راجح کول کے مطابق پہلے غم سے مراد ہے مال غنیمت اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت ان کے زخمی ہونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم پھر یعنی یہ غم پر غم اس لیے دیا تھا اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدائد پر ملال نہیں ہوتا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ثُمَّ آنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ وَيَقُولُونَ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا اول لو کنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتن اللهم في صدوركم وليمح وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی وہ اللہ کے بارے میں نہ حق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کے طرف وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور تاکہ تمہارے دنوں میں سے وسوسے صاف کر دے اور اللہ سینوں کے بےد خوب جانتا ہے بے شک جب دو لشکر مطلب احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنے بعض کوتاحیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ تھے اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اللہ نہایت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف مذکورہ سراسیمگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ مسلط کر دی یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن جن جن پر عہد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی پھر پکڑتا اور پھر گر جاتی بہوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نعاسن اور امناتاً سے بدل ہے نعاثن امناتاً سے بدل ہے کوفتن واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے بہوال فتح القدیر پھر اس سے مراد منافقین ہیں ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی پھر وہ یہ وہ یہ تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل مخدوش ہے انہیں اللہ کی مدد ہی حاصل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ پھر یعنی کیا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے یا یہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے پھر تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی اور امر و نہیں بھی اسی کا ہوگا پھر اپنے دلوں میں نف... نفاق چھپائے ہوئے ہیں ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں پھر یہ وہ آپس میں کہتے یا اپنے دل میں کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوئے اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں قضاء ضرور وہاں کھینچ لے جاتی پھر یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان اسے آزمائے تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وساویس سے پاک کر دے پھر یعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پہچان لیتے ہیں پھر یعنی عہد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا جس طرح سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ ہی تھا یہ یہ بھی ہے نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے پھر اللہ تعالی صحابہ کی لغزشوں ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ الہی ہونا واضح ہے اور دوسرے عام مومن عام مومنین کو تبدیح ہے کہ ان مومنین صادقین کو جب اللہ نے معاف فرما دیا ہے تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں ہدف ملامت یا نشانہ تنقید بنائے